دعا کے مسائل کتاب موت سے متعلق دعائیں آج دیکھیں کہ بیماریوں کا کتنا دور دورہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ سب کو محفوظ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعائیں سکھائیں کہ اس کے پڑھنے سے مدینہ میں لوگ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے إلا ما اللہ ماشاءاللہ تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نے خود بھی یہ پڑھنی ہے اور ہمارے ملنے والوں میں ہمارے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی یہی پڑھیں گے پہلی ہی دعا بہت خوبصورت ہے آزمودہ ہے آپ یہ کہہ لیجئے اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے اس میں ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہے شروع کے کیا میں کیا شروع کہ تک شروع. میں شروع. صرف ون مسئلے سے کرنے جی. اور جی. نکالزاک اللہ خیر ون نائنٹی تھری دیکھیے گا مسئلہ مریض کو زندگی کے آخری لمحات میں مندرجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے حدیث مل کے پڑھتے ان سمی تن سلیہ آگے سے دعا کے الفاظ ہے اس کو لے ایک ہی رنگ کے بعد کیسے اللہ فرماتی رسول میں نے آپ کو یہ الفاظ ادا فرماتے ہوئے سنا یا اللہ مجھے بخش دے مجھ پر فرما <تصفح> اور مجھے رفیقِ یعنی اپنے ساتھ ملا دے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ دیکھیے کتنی پیاری ہے اور حضرت عائشہ کتنی خوش قسمت ہے کہ موت کے وقت بھی اللہ کے نفس سلم ان سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو جب بھی کسی انسان کو لگے کہ اب زندگی کے آخری لمحے آ گئے ہیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے اسی کا انسان قرآن مانگتا ہے جس سے زندگی میں قریب ہوتا ہے کسی مصیبت جغم مثلاً موت وغیرہ کی خبر سننے پر درجہ سے کلمات کہنے مصنون ہیں رضی اللہ عنہ <techniques> ان ان في قالت, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مسلمين ما بين مسلمين ما امره الله ما یہ ہے دعا کے لفظ انا لله انا لله و انا الیہ و انا الیہ راجئون راجئون اجرنی اجرنی فی مصیبتی فی مصیبتی وخلفلی وخلفلی خیرم منها خیرم منها یا ملے گا یہ پڑھنے سے اِلَّا, اِلَّا اَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر بدل عطا فرمائے گا اسے مسلم نے روایت کیا اور آپ کو ہے کہ امر سلمہ نے یہ دعا کس سے سیکھی تھی ان کے شوہر تھے ابو سلمہ یہ کپل سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ میں آیا تھا بہت نیک صحابی تھے تو جب مکہ میں حالات تنگ ہوئے تو انہوں نے ہجرت کی تو نب سے سلم جو بھی بات سکھاتے تھے شو ان کے شوہر گھر آ کے ان سے شیئر کرتے تھے یہ بہت ہی خوش قسمت جوڑے ہوتے ہیں کہ جو دین کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں تو ایک دن جب گھر آئے تو کہا کہ آج تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اپنے کسی بھی دکھ میں یہ صرف موت کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی دنیا کا آپ کو نقصان ہوتا ہے کپڑے کا کھانے کا کسی انسان کے چھوڑنے کا کچھ بھی اللہ سے یقین اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے تو اللہ دنیا میں بھی اس کا بہتر آلٹرنیٹ دیتا اور آخرت میں تو دے گا اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اس دعا کے یاد کرنے کے کچھ دن کے بعد ابو صلما کا انتقال ہو گیا اب سلما نے جو دعا خود اپنے شوہر سے سیکھی تھی انہی کا سوچ کے پڑھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں عدت کے دوران یہ دعا پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہیں لیکن مجھے ابو سلما سے بھی پیارا کوئی شوہر مل سکتا ہے اس دور میں یہ ظلم نہیں تھا کہ اب مر گیا بندہ تو اب تم بھی ساتھ مر جاؤ یہ تو آج ہم نے اپنے آپ کو ایک اتنی سخت قسم کی ذہنیت میں ڈالا ہوا ہے نا وہاں تو بوڑھی عورتوں کی بھی شادیاں ہو جاتی تھی جوان لڑکوں سے ہو جاتی تھی بوڑھوں کی آپ کو سنائی تھی کہانی کی زید کے ساتھ ہوئی تھی بیٹوں کے برابر ہوں گے اسی سے اسامہ پیدا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ آج ہم نے پتہ نہیں ساری زندگی کی جنگ لی ہے کوئی شراب بھی جواری بھی مل جائے کیوں لڑکیاں نہیں چپ کر کے بیٹھی رہتی کہتی چپ کرو اگر اس کو چھوڑا تو آگے کس نے دینی ہے میں تو لہٰذا ایسے معاملے نہیں ہوتے تھے ریئلسٹک تھے یہ دعا لیکن اللہ کا کرنا دیکھے کہ جب ان کی ختم ہوئی تو دیکھا کہ اللہ کے نفسِ وسلم ان کا دروازہ نہ کریں قومی سلما مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں حیران تھی کہ وہ سلما سے پیارے تو پھر نفصِ وسلم ہی ہو سکتے پھر انہوں نے ہلو عجت کی نہیں اللہ کے نبی میں عمر میں بہت بڑی ہوں تو کہا میری بھی عمر کچھ کم نہیں ہے اللہ کے نبی میرے بچے ہیں کہا تو کیا ہوا تمہارے بچوں کو میں اپنا بچے سمجھو گا اور رہ گئی بات کہ کہنے لگی میری طبیعت میں غصہ ہے میں نہیں چاہتی کہ شوہر بیوی بی کی بے تکلفی میں, میں کوئی ایسی بات آپ کو کہہ دوں کہ جو نبوت کے مقام پر زد پڑے جس سے میرا دین خراب ہو کہ اچھا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا غصہ دور کر دے اور اس طرح ان کا نکال اللہ کے نبی سے ہوا کیسے خوبصورت لوگ تھے اور ان کو اللہ کے وعدوں کا یقین تھا نا پوری یقین سے مانگے اور میں اس دعا پہ اتنا یقین رکھتی ہوں یقین کرے جب بھی کوئی غم آتا ہے نا غم سے برائی ہلکی پھلکی چوٹیں پڑتی رہتی ہیں اللہ محفوظ رکھے دنیاوی چیزوں سے زیادہ دینی چھوٹی چھوٹی مسئلے آتی مسئلے کو بھی غم ہی کہہ لینا تو جب آتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں اب اس کا اللہ نے کوئی اچھا بدلہ کیا دینا ہے کیونکہ یہ دعا پڑھ کے یقین ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ہمیشہ اچھا بدلا مل اور ہمیشہ اللہ نے اچھا بدلا دیا تو دعا کیجئے کہ اللہ کے باتوں پہ ہمارا یقین بڑھے اس کو یاد کر لیں چھوٹی سی دعائیں مشکل نہیں ہیں یاد بھی ہو سکتی ہے مل کے ایک بار پھر مختلف طرفوں سے آتا ہے آپ کو کچھ بکس میں واقف ملے گا کہیں وق لفلی بس آپ اپنی نیت رکھتے ہوئے جو بھی حدیث ہے اس کو پڑھتے جائیے میت کے و رسا سے تعزیت کرنے کی مصنون ہے ذرا کوئی فوت ہو جائے تو لوگ وہاں جا کے عموماً کیا پڑھتے ہیں سورہ سرفاتیہ اور اللہ کے نبی سے کیا حدیث مل رہی ہے دیکھے گا سلامت اور سب ایک تصا نہیں پڑھتے شاید ادھر ادھر کھوئے ہوتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں پڑھ سکیں گے ورنہ پھر آپ کو پریکٹس نہیں ہوگی حدیث پڑھنے کی اور آپ کو حدیث پڑھنے سے بندہ خوبصورت بھی ہوتا ہے سچی بات ہے آزما کے دیکھ لیں دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمى رضي الله عنه وقد شق بصره وقد شق فأغمده فأغمده فأغمده ثم قال ثم قال ان, ان, ان, ان الروح اذا قبد طبی البر فض ناصو ف ناسن فقالہ علا انکم اللہ بخیر یوم منونہ یوم منونہ انا ما, ما اب اپ دیکھیے اس لفظ کو اگر آپ عرب نہ دیکھیں اور آپ کو ترجمہ نہ اتا ہو تو اپ کیا پڑھیں گے یوم منون اردو میں اکثر قران پاک میں یوم منون کہ یہ امنن اما یومنو کہتا ہے آمین کہنا تو فرق دیکھ لیجئے کتنا پڑ جاتا زبر اور سے کیا ہے دوست ثم قال ثم قال اللهم مغفر لي ابي سلامتا ور فادرجتح فل محدین ولح فی عقبی فل غابرین و فرلنا و لہو یا رب العالمین و صحلو فی قبری وَنَوْوِرْ لَهُ فِيْهِ وَنَوْوِرْ لَهُ فِيْهِ حضرت عمی صلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائے اس وقت ابو صلیمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں پتھرا چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صلیمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کی اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کے تعاقب میں جاتی ہے گھر والے اس بات پر رونے لگے تو رسول اکرم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کے حق میں بھلی بات کہو کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں مثلاً لوگ کیا باتیں کرتے ہائے میں لٹ گئی ہائے میں برباد ہو گئی فرشتے کہتے ہیں کہ آمین ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے تین دن تک حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ گھر میں فرشتے آمین کہتے ہیں ہر بات میں عموماً اس وقت لوگ جو عجیب باتیں کر رہے ہوتے تو کہا اچھی بات کرو اور مرنے یا لوگی بھی اچھی بات کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے حق میں یہ دعا فرمائی یا اللہ ابو سلمہ کو بخش دے ہدایت جافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند فرما اور ان کے پسماندگان جنین کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی نسل سے ان کا جانشین نشین پیدا کر یا رب العالمین ہم سب کو اور مرنے والے کو مع فرما میت کی قبر کشادہ کر دے اور اسے دور سے بھر دے اسے مسلم نے کیا کتنی اوتھینٹک خوبصورت دعائیں اب آپ دیکھیے کہ لوگ جا کے اگر صرف فاتحہ پڑھتے ہیں ہوگی ان کے بس کوئی دلیل مجھے تو نہیں ملی اس میں کوئی لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں کتنی دعائیں ہیں مرنے والے کے لیے اور اگر اپ صرف اتیہ ہاں کو مرنے والے کے تناظر سے لے تو اس میں تو ایک دفعہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللهم اغفر لہو تو یہاں دیکھیے کہ جب سنت ہٹتی ہے نا تو اس کی جگہ پھر کئی دوسری چیزیں ا جاتی ہیں میت قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے انم نے عمر رضی اللہ عنہما امین نے عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا اذا بسم اللہ, اللہ و علامتی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میت کو قبر میں دم اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نام سے اور رسول کے طریقے پر ہم اسے قبر میں اتارتے ہیں اسے احمد اور ابن ماجا نے روایت کیا تو حادثہ پہ یہ دعا مردوں سے شیئر کرنی چاہیے کیونکہ عموماً قبرستان میں وہی جاتے ہیں تو یہ کام انشاءاللہ یہ دعا ان کے کام کی ہے زیارت قبور کی مصنون دعا مندرجہ ذیل ہے یعنی جب قبرستان میں جائیں تو کیا دعا مانگیں؟ ان رضی اللہ قال رسول اذا اَن يقولو اَن يقولو قائلهم قائلهم یہاں سے فاضیں السلام علیکم اہل من المنینس و انا انشا اللہ حکوم أسألاللہ أسألاللہ لنا لنا ولکمالآفیع ولکمالآفیع حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبرستان جانے کے لیے نکلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیارت قبور کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے اس علاقے کے مسلمان اور مومن باسیوں دیکھیے کہ قبر پہ بھی دعا جا کے پڑی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے صرف کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مشرق کے لیے مرنے کے بعد دعا نہیں کی جاتی السلام علیکم ہم انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں یقین ہے اس بات کا کتنا پڑھتے ان مرنے والوں پہ لیکن ہمیں یقین نہ آ جائے تو ہماری ترجیحات بدل جائے میں اللہ تعالی سے اپنے لیے اور تمہارے لیے خیر اور آفیت طلب کرتا ہوں اسے احمد المسلم نے روایت کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت دعائیں کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پوچھ لے میں ایک دفعہ اس کو پورا کر لوں جی آپ انلو سلم جی, آن جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے کیا تھا تو ہم اپنے مرنے والے کا نام لے سکتے اس جگہ اور نام لینا مشکل لگے تو اللہ مخف لہو کہہ دے خو میں اس کی زمین آ جائے گی جی اور ادھر سے آپ بس خود پڑھے گا نا مرنے والے کو اگر ہوش ہوگیا اور اللہ نے جس سے پڑھوانا ہوتا ہے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے ہم نہیں اس کو کہہ سکتے کہ تم پڑھو کیونکہ وہ انکار کر دے گا تو صحیح نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے بھی نہیں جی زندگی hmm. میں کی ہوگی تو ایسی anyway. really. چیزیں ہوتی آپ کو زیارت عزت ربی کا رب العالمین جی آپ پوچھ لیں قبرستان تو کیا وہ جو م, م, سنتی جی آپ کا اس طور پہ یہ سوال ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا یاہل دیاری تو کیا مردے سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم کیوں پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے کی نبی پڑھتے تھے اور انہی نبی نے اور قرآنِ پاک میں بہت جگہ آتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ٹھیک ہے تو عالم برزخ کا معاملہ ہے اس کو بس پردے میں ہی رہنے دیں ہمیں جو کرنے کو کہے کر لیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ ही पड़ेंगे, तो सुन्नत का लेंगे, ना कि जाके लोगों अपना दुख सुनाएंगे, कि अब ये सुन लिया तो फिर वो और भी सुन सकते हैं राइट जी उस लाभ के ऊपर تو وہ میں نے پوچھنا تھا طرح سواری پہ سواری نماز پڑھنے کے لیے یہ کہ نفل اور سنت تو آپ پڑھ سکتے ہیں قبلہ رخ ایک جدھر بھی قبلے جو سواری کا رخ ہے اسی طرف انشاءاللہ ہم رخ کر لیں گے نفصِ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ اپنی کسبہ پہ ہوتے ہیں تو اونٹنی کا رخ ایک منٹ کے لیے قبلے کی طرف کرتے پھر اس کے بعد جدھر اس کا رخ ہوتا ادھر کرتے لیکن ہر وقت یہ ممکن نہیں ہے جیسے آپ جہاز میں آپ قبلہ نہیں بدل سکتے تو آپ جس رخ پہ جا رہے ہیں مشرق وغیرہ ہاں جی ہوں کیسے آپ کتنے ایکسیڈنٹ کریں گے اللہ کے بندو اس کے لیے گاڑی کھڑی کریں اور پھر پڑھے فرسٹ نماز کا وقت آیا ہے کھڑی کریں گاڑی سائڈ پہ یہ نماز جائیں ملتے ہیں نا پلاسٹک کے با اسٹال پہ بھی ہیں کہیں بھی رکھیں ہیں آپ لوگ اور وہاں کھڑے ہو کر کے فوراً پڑھ لیں نماز اور تعین کر لیں اندازے کے سب قبلے کا ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصفاء تو چلی گی آپ کو بھی ان کو بھی منڈے کو ہی لے لوں گی ساتھ ہی نا مصفاء کیونکہ آج پہلے اتنی باتیں ہو گئی ہیں نا تو ضرورت نہیں ہے ابھی ان منڈے کو کلاس کے بعد آپ نے مزے میں تھوڑی دیر رکنا ہے ٹھیک ہے باقیوں کا بھی بتا دیجئے منڈے کو کنہوں نے رکنا ہے نا تو انشاءاللہ شاء چلے نماز کے لیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اوکے ٹھیک ہے هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته